نمبر چھ وہ کہتے ہیں امیر بنانا تو شرع میں جائز ہے اگر کسی سفر میں تین لوگ ہوں تو ان تینوں میں سے ایک کو امیر بنانا لازمی ہوتا ہے اور یہاں پر دو حدیثیں بیان کرتے ہیں نمبر ایک نبی کریم صاحب کا فرمان تم سلاسفی سفر و عہد حکم اگر تم تین ہو سفر میں تو اپ تین سے ایک کو اپنا امیر بنا لو اور دوسری روایت میں آیا ہے لا حل لثلاثه یکونون فی فلات من الارض الا امر عليهم احدهم کہ کسی کے لیے جائز نہیں جب وہ تین ہو اور سفر میں ہو کہ وہ بغیر امیر کے وقت گزارے کیونکہ تینوں میں سے ایک امیر بننا ضروری ہے تو یہ دلیل ہے کہ ہم لوگ جب نکلتے ہیں تو ایک امیر منتخب کر دیتے ہیں پھر وہ امیر جو ہمیں حکم دیتا ہے اس پہ, اس پہ ہم عمل کرتے رہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جو دوسری روایت ہے وہ ضعیف ہے دوسری روایت جو ہے اللہ صلاح علم البانی رومات روایت ضعیف ہے اور جو پہلی روایت ہے اس پہ کوئی شک نہیں کہ اگر سفر میں سفر کے حالت ہو تو اگر تین لوگ ہیں تو ایک کو امیر بنا لے تین یا تین سے زیادہ اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ تین نمبر ہی صرف کافی ہے یا سفر بھی ضروری ہے وہ کہتے ہیں تین نمبر صرف کافی ہے اگر تین ہو تو آپ پر فرض ہے کہ امیر بنائے تین یا تین سے زیادہ حدیث میں صرف تین کی تعداد نہیں ہے دو علمتیں ایک نمبر ہے عدد یعنی تین یا تین سے زیادہ دوسری سفر یعنی اگر آپ شہر میں ہو اور دس لوگ امیر بنائیں گے نہیں ہاں اگر آپ سفر میں ہو اور دو امیر بنائیں گے نہیں تو عدد بھی ہے اور سفر بھی دونوں چیزیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو امیر ہے سفر میں یہ وقتی طور پہ امیر ہے حاکم عام نہیں ہے اسے ملک کا امیر نہیں بنایا اور اگر یہ امیر آپ کو حکم دے کہ جو عام امیر ہے اس کے خلاف کوئی عمل کرو مانیں گے آپ نہیں مانیں کیونکہ یہ آپ کا امیر مؤقت ہے وقتی طور پہ ہے اس کی فرم برداری کریں گے ہر اس کام میں جو فرم برداری کا کام جس میں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ پیر برداری ہو اور عام حاکم کی فرما برداری اللہ تعالیٰ و تعالی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو اگر عام حاکم کی آپ جو حاکم وقت جو حکمران ہے اس کی نافرمانی کرتے اپنے اس امیر کی بات کو سن کے تو آپ نے اللہ کے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو آپ کے لیے جائز نہیں چوتھے نمبر پہ کہ یہ جو امیر جیسے تم لوگوں نے بنایا ہے یہ تب تک کہ جب تک کے سفر ہے جو یہ سفر ختم ہوا اس کی عمارت ختم ہوئی اور پانچویں نمبر پہ یہ جو امیر ہے سفر میں اس پر لازم ہے کہ جو حاکم عام ہے اس کے ماتحت اس نے رہنا ہے اور اس کے گردر پر اس کی بیعت ہے اس کے خلاف ورزی یہ نہیں کر سکتا کبھی بھی نمبر پانچ یہ جو امیر ہے جو سفر میں ہے یہ صرف اس لیے امیر بنایا گیا ہے کہ سفر کے معاملات آسان ہو بس یہاں تک امت کے مسائل کو حل کرنا یا امت کے جو خاص اور پیچیدہ مسائل ہیں ان پر دخل دینا یہ اس شخص کا کام نہیں ہے اور نہ اس کو اجازت کسی نے دی ہے اور خاص طور پہ ایسے فتویٰ صادر کرنا جس میں امت کی جان مال اور عزت خطرے پڑ جائے یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے یعنی امیر کے ہوتے ہوئے اس کے نائب کے لیے بھی جائز نہیں ہے یہ تو عام سفر کا امیر بنایا گیا ہے حق حکمران ہے اس کا وزیر بھی اگر خلاف ورزی کو اس کی بھی مانی جائے گی یہ صرف حاکم وقت جو ہے اسے اللہ تعالی نے یہ طاقت دی ہے یہ عزت دی ہے اسی کی بات مانی جائے گی یہ اس کا حق ہے